سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا میں ہم اپنے کریم و رحیم آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑنے کی فضیلت سنتے ہیں آکائے دو جہاں قبل دین و ایمان کعبۂ دل و جاں سرور دشاں باعث اے تخلیق کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سمنا ابدین اسلی علیہ اللہ بلاگانی سو تو ہو میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے صحابہ اکرام الحمد وان نے عرض کی و وفات کا یار رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج آپ جلوہ فرما ہے ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا ہے لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو حضور کیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا رہے گا نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا وبا وفاتی ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا وہ اعلان یہ ہے ان الارض ان رما اجساد الانبیاء فنبی اللہ یرزق میرے صحابہ ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھنا اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ حضرت مامل سنت کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ایک روشن حقیقت کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارکا و سلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے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 تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی آپ بھی ہم سب مل کر نیت کریں کہ جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں گے پورا درودے پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ نیت بھی ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ولی و بارک و وبارکا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر اعتبار سے بے مسلو بے مثال ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپا معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کے ایک ایک عضو سے نہ جانے کتنے ہی معجزات کا ظہور ہوا حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارکہ کے معجزات بے حد و بے انتہا سرکار کی بسارت یعنی آپ کے دیکھنے کے آپ کی آنکھ مبارک کے معجزات نیچی نظریں کل کی خبریں کتنے ہی معجزات اس تعلق سے بیان کیے جا سکتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے من مبارک کے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے معجزات جو منہ سے نکلا وہ پورا ہو کے رہا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن شریف یعنی تھوک مبارک کے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے دستے انور کے معجزات مبارک ہاتھ کے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے معجزات نہیں یعنی ہر ہر عزم یقین جانیں بے مثل و بے مثال اور ہر ہر عزم سے نہ جانے کتنے ہی معجزات کا ظہور ہوا آج کے سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس کے معجزات اس میں سے حصول برکت کے لیے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے جی ہاں حصول برکت کے لیے اس لیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک معجزے کا بھی یا کسی ایک ازو مبارکہ کا بھی او صاف بیان کرنے میں محامد بیان کرنے میں محاسن بیان کرنے میں احاطہ نہیں کر سکتے کسی نے کہا نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے ترے او صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا حقیقت یہی ہے ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم کے موج مبارکہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے اس قدر اللہ تعالی جل جلال نے ہمارے آقا کو نوازا ہے آئیے سرنامہ بیان کے طور پر ہم صحابی رسول سیدنا قطع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے حضرت سیدنا قطع رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ مدارج النبوا میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا مدارج النبوہ جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھانوے الخصائص قبرا میں اللہ سوتی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا الخساس القبر دو سو پانچ اس کے علاوہ سیرت کی کئی کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ بیان فرمایا آ گیا حضرت سیدنا اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے جنگ میں آپ تیر اندازی فرماتے اور آپ کا انداز یہ تھا کہ جب آپ تیر چلایا کرتے تھے تو آپ کے مد مقابل ٹھہرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی ایک جنگ میں آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا وہ حادثہ یہ تھا کہ آپ حق و باطل کے مارکے میں نبرد آزما تھے جنگ کا سلسلہ جاری تھا نا ایک تیر آیا جو حضرت قطع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھ میں آ کر لگا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ مبارک باہر کی طرف نکل آئی حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا یہ ڈیلا لٹک گیا جنگ ختم ہوئی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس آنکھ کو نکال دیا جائے یہ رگ کے ساتھ پٹھے کے ساتھ چونکہ یہ ڈیلا لٹکا ہوا ہے آپ کی اذیت میں اضافہ کر رہا ہے تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے اور انجام کار بھی یہی ہے یعنی اس کا آخری حل بھی یہی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے کیونکہ دوبارہ درست ہونے سے تو رہی یہ بات آج کے ترقی یافتہ دور کے حوالے سے نہیں ہے کہ جس میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کی آنکھ نکال کر دوسرے کو لگائی جا سکتی ہے پیمند کے سلسلے جاری ہیں اور کئی طرح سے جدت کا دور ہے نبی یہ پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا مبارک زمانہ ہے حضرت قطع رضی اللہ کی مبارک آنکھ نکل چکی ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا لیکن حضرت سیدنا قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جذبے پر قربان آپ کی محبت پر قربان آپ کے اس پاکیزہ سوچ کے انداز پر قربان آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار نبی بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے طاقت ہمت قوت سب کچھ عطا فرمایا وہ نبی جو باعث تخلیق کونوں مکان ہیں وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں وہ نبی جو باعث تخلیق موجودات وہ نبی کے وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا جب وہ نبی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تو اپنے آقا کے ہوتے ہوئے میں اپنی آنکھ کا پٹھا کاٹ کے اس کو ایسے ضائع کر دوں کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں چلیں۔ پہلے بھی کئی سلسلوں میں آپ یہ بات سن چکے کہ ان حضرات کا اتنا پیارا انداز تھا کوئی بھی دکھ در تکلیف پہنچی نا فوراً محبوب کی بارگاہ میں فوراً اپنے آقا کے قدموں میں حضور یہ مسئلہ درپیش آیا آقا اس دکھ میں اس تکلیف میں اس درد میں اس کرب میں اس عذیت میں میں مبتلا ہوں حضور رحمت کی نظر فرمائیے نا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فریادی آتے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم ان آنے والوں کی خالی جھولیوں کو بھرتے جاتے اللہ حضرت امام علیہ وسلم کہتے نا مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام یعنی میں بے باس ہوں لیکن میرے آقا میری دولت ہیں میں بے بےکسوں لیکن اس بےکس کی قوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو مجھ سے بے قسب کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام اور پھر کتنے محبت برے انداز میں آپ کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت خطادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ پکڑے ہوئے دربار سالت میں حاضر ہوتے ہیں نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قطع اگر تو صبر کر لے تیرے اجر ہے اور اگر اگر تو صبر کر لے تیرے لیے اجر ہے اور وہ اجر جنت اور اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں یہ سن کر آپ بارگاہ رسالت میں ارد کرتے آخا ان جنت الزا ان جزین وتا ان جلیل میرے آقا جنت بہت بڑی نعمت بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے لیکن حضور میں یہ چاہوں گا آپ جنت کی دعا بھی فرما دیں میری اس آنکھ کو بھی درست کر دیں کیونکہ اس بارگاہ میں کمی کس بات کی ایسا تو نہیں ہے کہ دو میں سے ایک چیز مل جائے گی دوسری سے محرومی ہو جائے گی یا یہ لے لو یا یہ لے لو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی آرت قطع خدمت اقدس میں کرتے آقا جنت کی دعا بھی فرما دیں اور اس آنکھ کو بھی درست فرما دیں حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کیفیت میں میں جنگ سے واپس اپنے گھر کی طرف جاؤں نبی یہ محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس میں اپنے مبارک ہاتھ میں وہ آنکھ کا نکلا ہوا ڈیلا لیا اور اس کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنے دستے مبارک سے رکھا اور اللہ تعالیٰ جل الح کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ جل جلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کے لگنے کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے وہ آنکھ درست فرمائی نہ صرف درست فرمائی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کانت لا تردو ازار فرماتے ہیں جو دوسری آنکھ تھی نا جو پہلے سے درست تھی وہ آنکھ کبھی سورخ ہو جاتی کبھی اس میں زردی آ جاتی کبھی درد کر دی کبھی کوئی آرزا کبھی کوئی آرزا لیکن جس آنکھ کو مصطفی جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتیں ملی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس آنکھ کو وہ رحمت والے ہاتھ مس ہوئے تھے اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہو مجھ سے بے قس کی دولت پہ لاکھوں دروت مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ اس دستے مبارک کی برکتیں لوٹنے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یقین جانئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے عرف والا مقام کے مالک ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایسے ایسے مریض لائے جاتے ایسے ایسے مریض لائے جاتے کہ جن کو یا تو مایوس العلاج کراب دیا جا چکا ہوتا جن کو یہ کہا جا چکا ہوتا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری اس تکلیف کا کو کوئی مداوا نہیں ہے تمہاری اس تکلیف کا کو کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ مرض اتنا پیچیدہ ہے اس مرض کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ اس کے علاج کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ جاتا محبوب کی نظر رحمت پا جاتا سرکار کے دستے اقدس کی برکتیں مل جاتی اللہ تعالی جل جلال ہوں اس کی بگڑی بنا دیتا حضرت سیدنا وازع رضی اللہ تعالی راوی ہیں حجت اللہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اور اشبہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اس قافلے میں ایک شخص آسیب زدہ موجود تھا جب ہم دربار رسالت میں حاضر ہوئے میں نے معجرہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا حضور ہمارا یہ ساتھی ہے آصف زدہ دورے اس کو پڑھتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے نا میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد سرمر گئے اسے میرے پاس لاؤ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رخ اس طرف کرو پیٹھ میری طرف کرو پیٹھ سرکار کی طرف کی گئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چادر کو پشت پر سے اٹھایا اور پشت پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دستے مبارک لگانا سرکار نے پشت پر ہاتھ مبارک مارا اور ارشاد فرمایا دشمن خدا نکل جا اتنا کہا وہ آدمی بیمار تھا دورے پڑتے تھے آس زدہ تھا تکلیف زدہ تھا مشکل میں تھا اللہ تعالی جل جلال نے شفا عطا فرما دے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا یہ جو کافلہ مارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا نا اس قافلے میں سب سے زیادہ جو صحت مند آدمی نظر آتا تھا وہ وہ تھا جس کو محبوب کے دستے انور کی برکتیں ملی تھی مجھ سے بے قس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک و, و میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عبداللہ اللہ ابن عطی رضی اللہ تعلنوں کا واقعہ آپ پہلے بھی سن چکے یہ بھی تو دست مبارک کی برکت ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت ابو رافع یہودی بہت زبان دراز ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان والا شان میں زبان درازی کرتا ہے مختلف طرح کے بکواسات کرنے والا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کون ہے ایسا جو ابو رافع کا کام تمام کرے جناب عبداللہ ابن آتی کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں اس کام کے لیے میں جاؤں گا آپ تشریف فرما ہوئے ابو رافع بڑا امیر کبیر آدمی تھا اس دور میں دو منزلہ مکان میں رہتا تھا اوپر والی منزل پر موجود ہے جناب عبداللہ ابن آتی وہاں پہنچے تلوار اس کے پیٹ پر رکھی اور یوں اس انداز میں دبائی کہ اس کا کام تمام ہو گیا جب یہ وہاں سے واپس نکلنے لگے بے خبری میں پتا نہیں چلا آپ زینے سے نیچے گر گئے جب زینے سے نیچے گرتے ہیں نا تو آپ کی پنلی کی ہڈی ٹوٹتی فرماتے ہیں <مَتِن> اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کر پنڈلی کی ہڈی کو اس سے باندھ دیا یہ باندھنے کے بعد دو صحابہ کے کنوں کا سہارا لے کر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں وہی خوش عقیدگی کے جرمے وہی محبت بھری ادائیں ہڈی ٹوٹ گئی پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا آپ فرماتے فک ان مالم اشتکا کتو ربے کابا کی قسم یوں لگا گویا کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے شفایا بھی عطا فرما دی آئیے سیدنا عائض ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنتے ہیں جنگ غنین کا موقع ہے آپ شریک جہاد ہیں ایک تیر آتا ہے آپ کی پیشانی پر لگتا ہے جناب آئے ابن امر رضی اللہ تعالیٰ ہو ہیں میری پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا یہاں تک کہ یہ خون میرے چہرے پر میرے سینے تک پہنچا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو کوئی بھی سوالی آیا نا بار رسالت میں کبھی بھی اس طرح کا نظارہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا محبوب کی بارگاہ میں آیا ہو اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالی لوٹایا ہو کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں سرکار کی نظریں عنایت پڑی اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کا خون صاف کر دیا پھر دعا دی فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستے مبارک لگا تھا نہ صرف یہ کہ خون رکا بلکہ اس کے بعد اگلا جو ایک نظارہ سامنے آتا ہے نا وہ بڑا پیارا ہے جناب آز ابن امر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس حصے پر سرکار کا دست مبارک لگا تھا نا وہ اتنا روشن ہو گیا اتنا روشن ہو گیا کہ اس کی چمک دمک دید نہیں تھی جس طرح گھوڑے کے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے نا میری پیشانی پر یوں وہ نشان تھا جس سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالی ان خوش نصیب آشقان رسول کا صدقہ جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضریاں دی سرکار کے جلوے دیکھے محبوب کی قربت پائی اپنے آقا کی صحبت میں حاضر رہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ اللہ تعالی ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمیں بھی حقیقی معنی میں محبت رسول کی دولت عطا فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مسند امام احمد بن حمبل جلد ایک صفحہ دو سو اڑسٹھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی فرماتے ہیں ایک عورت اپنا بچہ لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے کہ کوئی بھی دکھ درد تکلیف آ جاتا یہ حضرات اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں حضور یہ میرا بچہ ہے نا دیوانہ ہے صبح اور شام اسے دورے پڑتے ہیں آقا میں ماں ہوں پریشانی کے عالم میں ہوں کوئی مداوع نہیں ہو پا رہا شفا یابی کی کوئی صورت نہیں بن رہی حضور تمہارے ہوتے میں کس کا منہ ہوں آپ جلوا فرما آپ تشریف فرما ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے ہمارے لیے سخت پریشانی کا باعث ہے آقا نگاہ عنایت فرمائیے نا حضور نظریں عنایت فرما دیجیے آپ کی ایک میٹھی نظر پڑے گی ہمارا کام بن جائے گا شاہ کونین، رحمت دارین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا جب یہ سینے پر ہاتھ پھیرا نہ اس بچے نے کی، الٹی کر دی اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا کتے کا بچہ اس جیسا جانور نکلا بھاگ گیا محبوب کا دستے انور پھرا تھا اللہ تعالیٰ جل نے اس تکلیف سے اس عذیت سے اس کرب سے اسے نے عطا فرما دی وہ بچہ تندرست ہو گیا پھر کیوں نہ کہیں مجھ سے بےکس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ مبارک ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کی برکتیں کبھی بیماری کی شفا یابی کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں کبھی ٹوٹی ہڈی کے درست ہونے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں کبھی نکلی ہوئی آنکھ کے دوبارہ اپنی جگہ پر جانے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں اور کبھی اس کے علاوہ کئی اور نظارے نظر آتے ہیں حضرت سیدنا آکاشن محسن رضی اللہ کالن آپ راوی ہیں جنگ بدر حق و باطل کا پہلا مارکا آپ شریک جہاد تھے دستے انور میں تلوار تھی لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئے جنگ بدر یہ وہ مارکا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ جس میں مسلمانوں کے پاس سامانے حرب کی سامانے جنگ کی بہت زیادہ کمی تھی ایک تو مد مقابل ایک ہزار کا لشکر اس طرف صرف تین سو تیرہ تعداد کا جو ڈفرینٹ تعداد کا جو فرق وہ بالکل نمایاں نہیں بالکل واضح طور پر اتنا بڑا فرق ہے اور جو سامان تھا تلواریں نیزے بھالے اس میں بھی بہت ساری کمی تھی ہرتے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ. تلوار ٹوٹ گئی سید العالمین رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہمارے آقا نے متبادل تلوار اطانی فرمائی بلکہ ایک لکڑی کو پکڑا اور وہ لکڑی یوں اٹھا کے نا ہارتے آکاشا کے ہاتھ میں دے دی. لو میدان کی طرف جاؤ اور لڑو آپ ارشاد فرماتے جب میں نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی کیوں دیکھتا ہوں وہ تو سفید رنگ کی ایک تلوار ہے جب پکڑائی گئی تو لکڑی تھی جب ہاتھ میں آئی تو لکڑی تھی جب دیکھا تو لکڑی تھی جب پکڑا تو لکڑی تھی لیکن جب جنگ کے میدان کی طرف بھرتے ہیں نا تو وہی لکڑی تلوار کا کام دیتی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے اس تلوار کے ساتھ لڑنا شروع کیا اور واقعی وہ تلوار کا کام کر رہی تھی یہاں تک کے لڑتے لڑتے لڑتے مشرکوں کو اللہ کال نے زلیل و رسما فرمایا ہمیں فتح عطا فرمائے یہ تلوار جو کہ لکڑی تھی دستے مبارک کی برکتوں سے تلوار بنی جنادے آکاش رضی اللہ تن جب تک زندہ رہے یہ لکڑی ان کے پاس رہی جو تلوار کا کام کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی جل ال نے انہیں موت عطا فرمائی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجیے ہمارے آقا کے دستے انور کے کمالات ہمارے آقا کے مبارک ہاتھ کے کرشمے کبھی یہ ہاتھ نکلی ہوئی آنکھ کو درست کرتا ہے کبھی یہ ہاتھ ٹوٹی ہڈیوں کو درست کرتا ہے کبھی یہ ہاتھ بیماریوں کو نکالتا ہے کبھی یہ ہاتھ لکڑی کو تلوار میں تبدیل کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس دستے مبارک کی برکتیں کہاں کہاں کس کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں آئیے اس کا ایک نظارہ مزید دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بخاری شریف جلد ایک سفا چار سو سولہ سعید نا رضی اللہ آپ راوی ہیں فرماتے میں ایک جنگ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا میرا اونٹ کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے تھا نہیف تھا لاگر تھا کمزور تھا مریل قسم کا تھا سارا لشکر آگے آگے میری سواری پیچھے پیچھے اس نے مجھے بے بس کر دیا طبیعت تو چاٹ ہونے لگی لشکر سب آگے ہے میں پیچھے رہ جاتا ہوں سب سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں اچانک پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سارے لشکر سے پیچھے سارے قافلے سے پیچھے ارشاد فرمایا جابر جادر کیا ماج رہا ہے میں نے کی حضور یہ نحیف لاغر کمزور اونٹ چلنے پر ایک آدر نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤں لیکن حضور اس میں اتنا دمخم ہی نہیں ہے اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ چل کر قافلے کے ساتھ مل سکے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں چھڑی پکڑی اور اس چھڑی سے اونٹ کو اشارہ کیا اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ اس پر اب سوار ہو جاؤ ہر جابر فرماتے میں سوار ہوا جب سوار ہوتا ہوں نا تو چونکہ میرے آقا کا دستے مبارک لگا تھا سرکار کے دستے مبارک میں جو چھڑی تھی وہ اس کے ساتھ ماسوئی تھی نظارہ تو ہونا تھا جلوہ تو نظر آنا تھا کمالات تو دیکھ نہیں تھے آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس اونٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں روکنے کا نام نہیں لیتا یہاں تک کے سارا لشکر پیچھے پیچھے میری اونٹ نہیں گیا آگے, آگے میں سب سے آگے نکل گیا اور میں اس کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا وہ اونٹ تھا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہتا تھا یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا یا جابر کی فتر بائی رکھ اے جابر تیرے اونٹ کا معاملہ کیا ہوا میرے اب کی آقا آپ کے دستے مبارک لگا تھا نا آپ کے دستے مبارک کی برکت سے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ آپ تو قابو آنے کا نام ہی نہیں لیتا مجھ سے بے قس کی دولت پہ لاکھوں دروت مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آکا پہ بے حد دروت ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی محترم شقی امم تاجدار ارب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے دستے مبارک کی برکتیں کہاں کہاں کس کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں آئیے اس کا نظارہ ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری جلد ایک صفا بائیس سرکارد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت ارد کرتے ہیں آقا حافظہ بڑا کمزور ہے بڑے فرامین سنتا ہوں بڑے ارشادات سنتا ہوں لیکن حضور اتنا کچھ سننے کے بعد بھی یاد کچھ نہیں رہتا میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ارشادات کو یاد کروں آپ کے فرامین کو سنوں ان کو اذبر کروں ان کو محفوظ کروں آگے پہنچاؤں لیکن حضور حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتایا بلکہ کوئی نسخہ بتایا ہی نہیں ہے اتنے بادام صبح اتنے شام یہ کھا لیا کرو وہ کھا لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو وہ پڑھ لیا کرو کوئی کچھ بھی نہیں رشاد فرمایا نبی یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ستری داخ ابو ہریرا اپنی چادر کو پھیلاؤ ہر چوریرا چادر پھیلاتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے یوں اپنا دست مبارک بلند کیا اور یوں لا کے نہ چادر میں چھوڑ دیا دست مبارک بلند کیا چادر میں لا کے چھوڑ دیا اور پھر ارشاد فرما ابو ہرا اسے اٹھاؤ اپنے سینے کے ساتھ لگا لو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین اب غور کیجئے کیا حافظہ کوئی ایسی چیز ہے جو چادر میں لپیٹ کر دیا جائے کیا کمزوری حافظہ یا بھول جانے کا مرض کیا اس طرح کا ہے کہ یوں ہاتھ بلند کر کے چادر میں ڈال کر چادر سینے کے ساتھ لپیٹ لو اور حافظہ مل جائے یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ آقا وہ ہے کہ ان کی آتا سمجھ سے بڑا ہے موجودہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کرنے والا ہو سمجھ میں نہ آنے والی چیز اگر نبی سے شادر ہو تو موجودہ ہوتا ہے ولی سے شادر ہو تو کرامت ہوتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک یوں ڈالا ابو حرارا چادر اٹھاؤ سینے کے ساتھ لپیٹ لو جناب ابو حرارا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا فما سیتبا بعد کا سیم جس دن وہ چادر میں نے اپنے اوپر لپیٹی نا رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد کبھی کچھ چیز میں بھول ہی نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین آپ کو حیرانی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو جو حافظے کی خیرات عطا فرمائی اس کی برکتیں کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں صحابہ کرامن مردوان میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ذات جناب ابو حرارا کی آپ کو سید روات کہا جاتا ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے والوں میں سب سے عظیم ترین نام سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے جناب ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلال نے آپ کے دستے مبارک میں کیسی کیسی اور کون کون سی برکتیں رکھی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں خسائے سے میں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا خسائے سے قبرہ جلد دو صفحہ ایک سو ستاسٹھ حرت ب اماما رضی اللہ عنہ راوی ہیں ہیں ایک نوجوان برگہ سالت میں حاضر ہوا صاحبہ اکرام مردوان بھی خدمت ایک میں حاضر ہیں اس نوجوان نے آ کر ارض کی یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت ہے دی دی کیسا عجیب سوال کیسی عجیب سی بات اور اتنی بڑی بارگاہ میں یہ سوال اتنی بڑی بارگاہ میں یہ اس انداز میں یہ عرض آقا مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے یہ سنتے ہی صحابہ اکرام علیہ اردوان اس کی اس ضرورت پر متعجب ہوئے اور بعد حضرات مارنے کے لیے آگے بڑھے برابر خیال نہیں اس بارگاہ میں اس طرح کی بات کرتا ہے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا پھر ٹھہر جاؤ اور اس آنے والے کو اپنے قریب کیا جب یہ خدمت ایک میں حاضر ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہنے لگا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو کہتا ہے, نہیں نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا میں برداشت کر ہی نہیں سکتا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے بہن کا ذکر فرمایا چند ایک رشتے ذکر فرمائے تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تیری بہن کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرے ہر ایک کے جواب میں یہی حضور اس طرح کیسے ہو سکتا ہے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے چند رشتے گنوانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کیا کوئی اور اس طرح پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ اس کی پھپھی کے ساتھ اس کی خالہ کے ساتھ تو اس طرح کی حرکت کرے راوی فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد اپنا دستے مبارک اس کے سینے پر رکھا اللہ تعالی دلال جل کی بارگاہ میں دعا کی اللہ فربہ قلبہ احسن اے اللہ اس نوجوان کے گنا معاف فرما دیں اس کے دل کو پاک صاف ستھرا فرما دیں اور اس کی شرم کی حفاظت فرما یہ تین دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فرمائیں اتنا کہنا تھا دست مبارک پھرا اللہ تعالیٰ جل جلال کے حضور اس کے بارے میں دعا کی گئی اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ عورت کی طرف دیکھنا بھی سے اچھا نہیں لگتا نہیں یعنی عورت سامنے کھڑی ہو یا دیوار کھڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اس کیفیت میں یہ بندہ آیا اللہ تعالی جل جلالہ نے ایسی گنا اور بدکاری کی نفرت دل سے نکالی کہ ان کے دل میں گندا خیال کبھی آیا ہی نہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور کی برکت ہے سرکار کا مبارک ہاتھ سینے پر پھرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جلالہ نے یہ برکتیں عطا فرما دی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے حضرت سیدنا غیلان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی ایک برکت ذکر فرمائے سرکار کے مبارک ہاتھ کی برکت آئیے. یہ سننے کے بعد اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے نہیں ایک جگہ پہنچے ایک شخص خدمت اکدس میں حاضر ہوا کرتا ہے آقا یہ میرا باغ ہے اس باغ میں میری رہائش بھی ہے میرے بال بچے بھی اسی میں رہتے ہیں حضور اس میں میرے دو اونٹ بھی ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ اونٹ مست ہو چکے ہیں دیوانے ہو چکے ہیں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے قریب جا سکے یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ اٹھے باقی طرف چل پڑے ہمت طاقت قوت یہ وہ آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کو اللہ جل جلالہ نے طاقتیں ہمتیں قوتیں عطا فرمائیے یہ کسی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں نصرت روب ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے دشمن ایک ماں کی مصافت پر ہونا میرے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے اب وہ صاحب بڑی پریشانی کے عالم میں اپنا قصہ ہے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں حضور یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی باغ میرا رہائش میری بال بچے میرے دو اونٹ ہیں بدمست ہیں پاگل دیوانے کوئی بھی قریب جائے نہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے صحابہ کو ساتھ لیا آگے بڑھے باغ کے دروازے پر پہنچے اور باغ کے دروازے پر آ کرنا ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا دروازہ کھول دو وہ صاحب ارد کرتے ہیں آقا دروازہ تو کھول دوں آگے خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں اور یہ اونٹ دوڑتے ہوئے آئیں آ کر آپ کو نقصان پہنچائیں آپ کو اذیت دیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہتا ہوں نا ویسا کرو دروازہ کھول دو دروازہ کھولا گیا جو ہی دروازہ کھولا نا اونٹ دوڑتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی طرف اونٹ کے مالک پریشان ہوئے ہوں گے ہمارے آقا تشریف فرمائے اونٹ اس انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہیں ہی ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو ازیت پہنچائیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں لیکن جب یہ اونٹ دوڑتے ہوئے برگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے آکا کا جلوہ دیکھتے ہیں سرکار کا رخذہبہ نگاہوں کے سامنے اب کیفیت کیا ہے یہ اونٹ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پھر اس کے بعد اگلا نظارہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گردنیں سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر جھکا دیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں اونٹوں کے سر پکڑے اور ان کے مالک کو پکڑا دیے سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پکڑا مالک کے ہاتھ میں دیا اور پھر ارشاد فرمایا جاؤ ان سے جو کام لینا چاہتے ہو لے لو پہلے کیفیت کیا تھی مالک ڈر رہا ہے جو روزانہ چالا کھلاتا ہے روزانہ پانی پلاتا ہے روزانہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے ان کو سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے وہ ڈر رہا ہے ان کے شر سے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے دروازہ کھول دو حضور عزیت پہنچائیں گے حضور نقصان پہنچائیں گے سرکار نے ان کو آنے دو اور جب وہ آئے تو انداز کیا ہے جب وہ آئے تو کیفیت کیا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے سرکار کے قدموں پر اپنے سر کو جھکا ہے اللہ تعالی جل جلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی و علیہ وآلہ وسلم کو کیا کمال عطا فرمائے بات وہی ہے کہ مجھ سے بے کس کی دولت پہ بے حد دروت مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت پہ داوا نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے رخ زیبہ کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ایک مدنی پھول قبول فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتوں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کی برکتوں سے کتنی چیزیں مستفیض ہوئیں پاگل اونٹ پاگل نہ رہا پاگل اونٹ بھی سمجھدار ہو گیا سرکار نے جس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اسی کا ہو گیا اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان آتاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ شیطانی گندگیاں نفسانی گندگیاں فحاشی کی گندگیاں اریا کی گندگیاں بے حیائی کی گندگیاں اور وہ ساری گندگیاں جو ہمارے باطن کو آلودہ کر رہی ہیں سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک میٹھی نظر کا صدقہ دور ہو جائے رب کریم ہمارے ظاہر و باتین کو منور فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روخ روشن کا صدقہ نصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی عادت بنائیے مدنی انعامات پر عمل مدنی قافلوں میں سفر یہ پر نور سہادتیں حاصل کرنے کی کوشش فرمائیے اللہ تعالی توفیق کے عمل نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ حال علیہ